آخری احکام تجارت اس وقت دیکھ رہے ہیں اور ان شاء اللہ آئندہ اتوار کو اللہ نے چاہا تو جب احکام تجارت ہوگا تو سن عیسویں تبدیل ہو چکا ہوگا اور دو اٹھارہ کا وہ پہلا احکام تجارت ہوگا ہمارا یہ سلسلہ خصوصی طور پر تجارت کے معاملات اور مسائل سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بالخصوص ہمارے تاجر اسلام بھائی اور بالعموم جو بھی قصبے معاش کرتا ہے پیسوں کی کاروبار نوٹوں کی اور مال و دولت کی لین دین کرتا ہے تو اس کے جو معاملات ہوتے ہیں جو بھی اشکالات بازو کا سوالات ذہن میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلوب ہوتے ہیں چاہیے ہوتے ہیں کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اس سلسلے میں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں اور مجھے بتائے گا آخری سلسلہ نہیں ہے ایک سلسلہ اور آپ دو اٹھارہ میں دیکھیں گے تو بہرحال دو ہو دو ہو جو بھی ہو تو انشاءاللہ شاء یہ سلسلہ ہمارا اسی قسم کے احکامات پر مشتمل ہے جو بھی مالی معاملات سے متعلق آپ کے ذہن میں سوال ہو تو اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہسب معمول مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدر ضلع علی آپ کے سوالات انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں رکھیں گے اور مفتی صاحب سے اس پہ شرعی رہنمائی لینے کی عرض کریں گے مفتی صاحب دیں گے شرعیہ رہنمائی پہلے دور پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور ایک کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے آپ علیہ اللاۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی آپ علیہ سلاط وسلام کا رب ازر فرماتا ہے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 میں نے لاکھ روپے تو مجھے مہینہ دیتے ٹھیک ہے جی بڑا مختصر سوال کیا آپ نے جی مفتی الحمد للہ رب العالمین و سلاۃ وسلام ولا سید اب المسلیم امداد اللہ شعیط بسم اللہ الرحمن الرحیم <coughs> جو سوال ہمارے سائل نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی جو صورت بیان کی ہے جی اس میں نفع فکس کیا گیا ہے جی اور جب نفع فکس کر دیا گیا ہو تو پھر وہ تجارت نہیں ہوتی وہ سودی موڈ پر کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو انہوں نے صورت بیان کی ہے اس کے مطابق ان کا لین دین کرنا اس کام کو لے کر چلنا جاری رکھنا یہ جائز نہیں ہے اس کی آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی ٹھیک ہے مجھ سے فوری طور پہ کرنا کیا چاہیے فوری طور پر اس کام کو کلوز کریں ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو جو نفع حاصل کیا اب تک اس موڈ پر چلتے ہوئے اس طریقہ کار پر چلتے ہوئے थीके. اس نفع کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں ٹھیک ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور سچی توباہ کریں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب کی بات کا ہم سوال ہے کہ آج کل ایک کرنسی چل رہی ہے ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جاتا ہے کیا اس کرنسی سے لین دین کرنا لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے بتائے مہربانی جواب رشا فرما ٹھیک ہے جی ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی اور بھی اس کے بہت سارے نام سامنے آئے ہیں ایک کمپیوٹر ٹیکنالوجی اصل میں ایجاد ہوئی ہے اور اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا نام ہے بلاک چین ٹیکنالوجی ٹھیک ہے بلاک چین ٹیکنالوجی جو ہے جس طرح پہلے سافٹ ویئر جب بننا شروع ہوئے दीक. تو لینگویج مختلف آئیں مختلف لینگویجوں پر سافٹ ویئر بنے थीक. تو اس طرح اب ایک سافٹ ویئر لینگویج نہیں یاد ہوئی ہے थीक. اس کا نام ہے بلاک چین سسٹم اور وہ جو بلاک چین سسٹم ہے وہ علم راضی کا جو لوگر تھم uh, کا نظام ہے اس فارمولے پر وہ بنائی جاتی ہے اور وہ بنانے کے بعد سمجھیے کہ ایک سافٹ کاپی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے مشہور اس وقت آ, ایک کرپٹو کرنسی چل رہی ہے ٹھیک ہے اب تک اس کے کوئی پندرہ ملین یونٹس ہیں 15 ملین اور ایک خاص فارمولے کے تحت وہ یونٹس جو ہے وہ چلتے رہیں گے اور آخری جو حد ہے وہ اکیس ملین یونٹ کی ہے یعنی یہ انکریز ہوں گے اکیس ملین کے بعد نہیں ہوں گے ٹھیک سب سے مشہور اس طرح کے کرنسی چل رہی ہے میں اس کا کر رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ اور کرنسی کے بارے میں پتا چلا کہ اس میں ایسا نہیں ہے اور اسی لیے اس میں کچھ سیکورٹی بھی شاید نہیں ہوگی ٹھیک تو دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل جس کو کرنسی کہا جا رہا ہے یہ کرنسی تو نہیں ہے ٹھیک اس کا خارج کو وجود نہیں ہے یہ کرنسی نہیں ہے ہے کرنسی نہیں ہے یعنی جو سمن ہوتا ہے <coughs> یہ وہ نہیں ہے نقد نہیں ہے صحیح ایک سافٹ کاپی ضرور ہے اب وہ سافٹ کاپی کوئی مالی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں یہ دو ہزار سترہ کا سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے ہاٹ ٹاپکس ہے ہاٹ ٹاپک ہے اور <coughs> اس کے ہاٹ ٹاپک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دو چار ماہ پہلے بلکہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سب سے مشہور کرنسی کی قیمت جو ہے کوئی تقریباً سات لاکھ روپے تھی اور اب اس سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس مسئلے پر پوچھنا ہے رابطہ ہے اور اچھا رابطے کی کئی وجوہات ہیں ٹھیک ہے یعنی مائنس مائنس مائنس مائنس مائنس ایک پرسینٹ لوگ بھی اس میں کام نہیں کر رہے ہوں گے صحیح لیکن ایک نئی چیز ہے ایک عجوبہ ہے خبروں میں اس کو جگہ مل رہی ہے تو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں جائز ہے نہ جائز ایک تو یہ وجہ ہے ٹھیک دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کری رہے ہوں گے یہ کام ٹھیک کارپوریٹ طبقے کے لوگ بہت مالدار طبقہ جو ہے وہ اس کام میں بہت انٹرسٹیڈ ہے اس کو نظر آ رہا ہے بہت نفع ہے پیسہ بھی اتنا ہے تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہوتا ہے نا ایک بڑی کالونی بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو کچی آبادی ہے اس کی بھی ویلو بڑھ جاتی ہے تو اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ اس کرنسی کے نام پہ پیسے بٹول لوں میں اور اس طرح کی کئی کمپنیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ جن کا نتیجہ فراڈ پر جا کے نکلے گا یعنی کئی yani, ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں لیکن ہم اگر ان کرنسیوں کی بات کریں کہ جن کی ایک ویلیو ہے اور جن یعنی yani, نام اس کا کرنسی ہے کرپٹو ڈیجیٹل جو یہ میٹڈ ہیں ہم بات کریں تو یہ مال ہے یا نہیں ان کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ان کی کوئی قیمت ہے یا نہیں یہ مسئلہ دیکھیے ابھی درپیش ہوا ہے یعنی اس وقت اس کو اہمیت نہیں ملی جب دو چار سال پہلے لانچ ہوئی تھی کرنسی اور کوئی معلومات دینے والا بھی نہیں تھا خود میں نے اپنے پیج پر کوئی سال پہلے کچھ سوالات قائم کیے تھے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بریف کرے یہ ہے کیا تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں جوابات دی ہے اور آ, وہ تمام جواب دینے والے جو تھے وہ وکی پیڈیا سے زیادہ کسی چیز پر انحصار نہیں کر رہے تھے لے دے کے وہ ان کا ایک انحصار تھا اب یہ کہ مجھے کچھ ذرائع سے ملے ہیں کہ جنہوں نے بہت اعلی طریقے کی بریفنگ دی ہے کہ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کیوں چلتی ہے نظام ہے کیا اس پر فی الوقت ہماری ریسرچ جاری ہے آ, کہ یہ مال اس کو مانا جائے یا نہیں قابل فروخت ہے یا نہیں تو اس کو ہم مختلف زاغیوں سے فقہی قواعد و ضوابط کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم جائز ناجائز نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے مختصر آپ کی اس وقت کی جو گفتگو ہے اس میں سے ایک سوال کرنی چاہیے شاید وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک سال پہلے آپ نے اس پہ جاننے کی کوشش کری تھی کہ کیا ہے کوئی بریف کر دے اور اب حال میں آپ کو جو ہے اس کی اچھی بریفنگ ملی ہے تو آپ کو کیا حاجت پیش آئی کہ آپ اس کو جانیں سمجھیں آپ کا کیا کام ہے اصل میں ہوا میں تیر تو مارا نہیں جاتا ٹھیک ہے یا اندھیرے میں تیر تو چلایا نہیں جاتا ٹھیک ہے جب کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا ہے تو اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے یہ نظام ہے کیا کیسے چلتا ہے کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کوئی ہوائی نظام ہے یا اس کا کوئی وجود ہے یا کوئی ڈیجیٹل وجود ہے ٹھیک ہے کیا ہے کیوں ہے کیا مقاصد ہے تو یہ سب چیزیں جاننا ضروری تھا ایک تو ہوتا ہے افواہ رجال کے لوگوں نے جو سنا ہوتا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں اب ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہی جیسی ملے جلی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں او ہوتا ہے وہ عوامی ایک وہ ہوتا ہے اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے مسائل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیس مارکاں بن رہے ہوتے ہیں دیکھو ہم نے تو بڑی ترغیب دلائیں ہم نے تو بڑا کہا لے لو لے, لے لو کوئی نہیں لے رہا تھا آج مہنگی ہو گئی سستی ہو گئی ہے تو کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا بن... معیار سستی یا مہنگی ہونے پہ تھوڑی ہے ٹھیک ہے کیا فقائے اثر جو ہے وہ معاملے کی حقیقت کو آ... چھانتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کی حقیقت متعین کرنے کے بعد اس مسئلے پر حلال یا حرام کا فتویٰ دیا جاتا ہے حلال یا حرام کا فتویٰ جو ہے وہ کوئی کھیل تو نہیں ہے بالکل یعنی ایک عالم دین جو ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے حلال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدی یہ کام حلال ہے اور حرام کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام حرام ہے تو جائزہ لیے بغیر حقائق جانے بغیر حلال یا حرام کہنا ممکن نہیں ہوتا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ سطحی معلومات پر انحصار کرتے ہیں آ, کوئی تقریباً دو ہزار دس میں ایک ہوا مسئلہ تھا ایک کمپنی بڑی مشہور تھی اور بہت سارے علماء نے اس کے تعلق سے جو ہے وہ جواز بھی بیان کیا آدمی جواز بھی بیان کیا اور شہرت ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو جواز جو جو جو بیان کرتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا نا کہ کے رخ پہ چل رہا ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی جو ہے نا جس کی پذیرائی ہو ٹھیک ہے تو لیکن انہوں نے حقائق کے برعکس اس کا جواب دیا تھا میں نے اس مسئلے پر بھی تقریبا ایک سے سا ڈیڑھ سال صرف کیا ہوگا थीक थीक آ, آ, آ, پھر اس کمپنی کے خاص میٹرس کا جائزہ لینے کے دو ڈھائی مہینے مستقل صرف کیے پھر رسالہ پورا تصنیف کیا اور اس کے اندر حقائق سامنے آئے حقائق سامنے آئے تو معلومات یہ کہ جو جائز کہتے تھے انہوں نے بھی رجوع کیا کہ جو ہماری معلومات تھی وہ لوگوں کی بتائی ہوئی تھی بعض اوقات ایک مفتی جو ہے وہ سوال پر انصار کرتا ہے لیکن جو نئے مسائل ہوتے ہیں جو جدید معاملات ہوتے ہیں اس میں سوال سے بڑھ کر جو حقیقی معنی میں تفتیش ہوتی ہے وہ کرنا ضروری ہوتی ہے ٹھیک مدنی چینل کے ناظرین یہی مدنی پھول میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچے کہ علماء محتاط جو ہوتے ہیں محتاط مفتیان کرام جو ہوتے ہیں ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ جب بالخصوص کوئی نیا معاملہ آتا ہے تو اس کی پوری تحقیق اور جانکاری کی جائے اور اس کے بعد کوئی حکم شرعی بیان کیا جائے اللہ رب العزت اہل سنت دارات فرمائے اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی مجھے پوچھنا یہ تھا کہ آج لوگ یو کے ذریعے لوگوں کے ذریعے اور ویب سائٹ جو کر کے بزنس کرتے ہیں کماتے ہیں وہ کیا یہ یہ کاروبار کرنا جائز ہے نہیں ٹھیک ہے جی میں نے ایک بچے کی خبر پڑھی دو چار دن پہلے اس نے ایک ارب روپیہ کمایا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ پانچ سال کا بچہ ہے اور وہ اپنی ویڈیو بنواتا ہے کھلونوں کو لے کے ٹھیک ہے اس کھلونے سے کیسے کھلا جاتا ہے کیسے نہیں تو پانچ اس نے ایک ارب تقریباً کما لیا ہے نام سے تو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مسلمان ہے لیکن جو مسلمان ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو ذریعہ آمدنی ہے وہ حلال پر مشتمل ہے یا حرام پر مشتمل ہے ٹھیک وہ یہ دیکھتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو ویڈیو زیادہ مشہور ہوتی ہے جس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے ممکن ہے کہ ان کا کوئی وہ فارمولا ہو اس پر وہ اشتہار لگا دیتے ہیں یہی معاملہ سائٹ کا ہوتا ہے جو ویب سائٹ کی جس کی رینکنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کوئی اس کا کوئی حد ہوتی ہوگی اس پر پھر اشتہار وہ لے سکتا ہے <coughs> لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی ویب سائٹ بنائی <coughs> اور اس کو اشتہارات کے لیے پیش کر دیا یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ جس سے اشتہار ملنا شروع ہو سکتے ہیں اور اس نے اس بات کی پیشکش کر دی کہ میری ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں لہذا آپ اشتہار لگائیں اب اگر اشتہار لگے ایسے کمپنی کا کہ جس کی مصنوعات جائز ہوں مصنوعات حلال ہوں اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے اندر نہ میوزک ہو نہ عورت ہو نہ بے پردگی ہو نہ بے حیائی ہو نہ مقاصد شرح کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم بھی ناجائز نہیں کہیں گے ٹھیک <coughs> ہے نا <coughs> لیکن فی الحال جو حقیقت واقعہ ہے جو درپیش صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ صرف اسپیس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ویب سائٹ کو یوز کرو میری ویڈیو کو یوز کرو اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس چوائس ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح کا اشتہار لگ سکتا ہے اور کس طرح کا نہیں ممکن ہے زیادہ زیادہ یہ ہو کہ جی آپ کپڑوں کا اشتہار لگوانا چاہتے ہیں یا سونے کا لگوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ممکن ایسا ہو لیکن جو اشتہار جس نیت پر آئے گا جی وہ نیت کیا ہوگی <coughs> یہ تو واضح نہیں ہے نا صحیح اور یہ واضح ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی طرح کی بے حیائی پر مشتمل تصویر ہو سکتی ہے اور یہ جو جو فورم ہے یہ ہر قسم کے سنسر سے آزاد ہیں جی یعنی ہمارا اگر ملکی میڈیا بھی ہے جو ٹی وی ڈرامے دکھاتا ہے مطلب کہ ٹھیک ہے اس کے اندر بہت کچھ آتا ہے بہت کچھ غلط چیزیں آتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کے اس کی بھی ایک حد تو ہے ٹھیک کوئی نہ کوئی حد پہ جا کے اتنا ہو کم از کم لیکن یہ جو فورم ہے کا تو کوئی سینسر نہیں ہے کوئی باز پوس کرنے والا نہیں ہے کوئی حدود نہیں ہے کوئی قودات نہیں ہے تو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ایسا جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ اختیار کرنا جس میں حرام کا غلبہ ہو حرام ہونا متین ہو یعنی احرام کام کی اعانت مدد یہ متعین ہو تو پھر جو ہے یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے معاملات کو لے کے جو میٹر جو کانٹینٹ ہے وہ مذاق بن جاتا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہیڈنگ لگاتے ہیں اسی کے جناب جیسے کہ طوفان کھڑا ہو گیا ہے اور وہاں جائے کانٹینٹ پر پتہ چلتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے <سؤال> یعنی فراڈ ہو رہا ہوتا یہ ایک خارجی بحث ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جس فورم کو آپ نے استعمال کیا ہے اس فورم کو آپ نے حرام کام کے لیے پیش کیا ہے آپ نے اس کو حرام کام کے لئے پیش کیا ہے تو اس کی آمدنی کیسے حلال ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہی ہوگی نجائز بلا شبہ ناجائز ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے سلسلہ احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرے سوال یہ ہیں کسی نے پرائز بانڈ خریدا پھر کچھ دن بعد چیک کیا تو معلوم ہوا کہ دو سال پہلے یہ پرائز بانڈ انعام نکلا ہے لیکن کسی نے وصول نہیں کیا اب جس کے پاس اس وقت یہ پرائز بانڈ ہے وہ دو سال پہلے والا انعام لے سکتا ہے یا نہیں اس کی رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ ٹھیک ہے جی اس مسئلے کا جواب جو ہے میں خود اس کی تحقیق میں ہوں ٹھیک اگلی کال دیجیے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ جی ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ ملازم کسی دوسرے شہر میں سرکاری دورے پر جاتا ہے تو اس کے بدلے میں گورنمنٹ ہمیں ٹی ڈی دی اے, دی اے دیتی ہے تو اس کا مخصوص ریٹ ہوتے ہیں کہ آپ اگر ایک رات ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے مثال کے طور پر اگر ہمیں ہوٹل میں ٹھہرنے کا پندرہ سو ہے کہ میں پندرہ سو تک حاصل کر سکتا ہوں تو جبکہ میں جس ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں وہاں پر میرا پندرہ سو خرچہ نہیں ہوا وہاں پر میں ایک ہزار میں اسٹے کر لیتا ہوں یعنی میں کم پیسوں والے ہوٹل میں اسٹے کرتا ہوں चीज़. اور اس کے علاوہ میرے کھانے و پینے کے معاملات ہیں وہ بھی میرے میں اسی میں سے ہی مینج کر لیتا ہوں تو کیا میں واپس آ کر پندرہ سو جو میری لمٹ گورنمنٹ نے مقرر کی ہے اس کے مطابق میں پیسے لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ٹھیک ہے جی دیکھیں اس مسئلے کے اندر آپ کی کمپنی کا جو قانون ہے وہ کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر اگر آپ کی کمپنی یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کو ہم سہولت دے رہے ہیں پندرہ سو تک خرچہ کر لیجئے گا تو آپ کو ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا جتنا خرچہ کیا اس کا آپ حساب دیں گے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پندرہ سو روپئے آپ کے آپ جو ہے وہ جھونپڑی میں رہیں یا ہوٹل میں رہیں یا فور سٹار میں رہیں یا فائیو سٹار میں رہیں وہ آپ کا میٹر ہے نام واپس لیں گے پسے, اور نام زیادہ دیں گے تو پھر جو ہے نا اس کو ٹی ای ڈی کا نام دیں گے اور ایک الاؤس کا نام دیں گے جو ایک ناقابل واپسی رقم کے طور پر دی گئی ہے تو یہ دو صورتیں بنی ہیں سرکاری محکمہ ہو یا پرائیویٹ محکمہ ہو وہ اپنے یہ پیسے جو ہے نا کس طور پر دیتے ہیں ان کا علف کیا ہے ان کے ذہنوں میں کیا بات ہے ان, ان کے قاعدے قانون کیا ہیں یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں تو آپ معلوم کریں دونوں صورتوں میں سے جو صورت پائی جاتی ہے دونوں کا حکم میں نے بہن کر دیا ہے اگلی کال میرا نام محمد اقبال ہے کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بینک سے جو سود ہمیں ملتا ہے وہ ہم لے کے کسی غریب کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ سوال تو دوسرے مرحلے کا ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ بینک میں سودی اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہی نہیں ہے آپ کو فوری طور پر سودی اکاؤنٹ ختم کرنا ہوگا کیونکہ گنا کی توبہ کی جو شرائط ہے گناہ سے توبہ کی جاتی ہے हुँ. اس کی شرط یہ ہے کہ توبہ اسی صورت میں مقبول ہے اور قبول ہے کہ جب گناہ کو ترک کر دیا جائے اگر شخص گناہ کو جاری رکھے ہوئے ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ توبہ کی کوئی اس کی کوئی ویلو نہیں ہے گنا کو ترک اسی صورت میں کرنا پایا جائے گا کہ جب آپ اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کریں گے اس اکاؤنٹ کو ختم کر دیں گے थीक. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو خود خرچ نہیں کر رہے ہوتے اکاؤنٹ ہے کھل گیا جیسے بھی تھا سیلری اکاؤنٹ تھا جیسے بھی تھا چلو ٹھیک ہے ہم پیسے استعمال نہیں کرتے لیکن وہ جو ایک گناہ ہے وہ تو کر رہے ہیں نا موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا سودی کھاتا چل رہا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی چل رہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس میں پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو پہلا مرلہ تو یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ سے آپ بری ذمہ ہو اس کو ختم کریں اور کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھولیں اور دوسرا مرل اب یہ بات کہ جو نفع حاصل ہو چکا اب تک اس کا کیا کیا جائے تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحقین زکوات پر صدقہ کرنا ہوگا مستحقین زکوات سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو زکات دینا جائز ہے صرف اور صرف ایسے لوگوں کو یہ رقم دی جائے گی اور ثواب کی نیت نہیں رکھی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرام مال ہے اور حرام مال پر ثواب کی ندی سے رکھی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے پاک اموال کو قبول فرماتا ہے اس رقم سے تو ہم اپنی جان چھوڑا رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے کہ یہ رقم ہمارے لیے تو حلال نہیں ہے اب اس کو ضائع کرنے سے تو رہے چلیں مستحق زکوۃ جو ہے کم از کم یہ رقم ان تک پہنچ جائے اور ہمارے گناوں کا جو بریو ذمہ ہونا ہے گناوں سے وہ معاملہ پائے تکمیل تک پہنچے اور اس رقم سے ہم چھٹکارا حاصل کریں تو یہ اس رقم کا مصرف ہے لیکن سب سے پہلا مرلہ ہے اکاؤنٹ کو بند کروانا ٹھیک ہے تفصیلی جواب آپ نے سماعت کیا اللہ تعالیٰ عطا توفیقرما عمل کرنے کی اگلی کال دیگیا عطار غلام یاسین عطاری ہند گجرات کے شہر بڑودا سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ احکام تجارت بہت پیارا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سمار یہ ہے کہ اگر بائی اپنی کوئی شے خریدار کو بغیر نقصان بیان کیے فروخت کر دیں اس وقت اس لیے کہ اگر ابھی بتا دیا تو وہ شے خریدی نہیں جائے گی تو بعد میں جب اس سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو اس کو وہ چیز جو ہے چین کر, کر دے دیں گے تو آیا اس طریقے سے یہ بے کرنا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی گاہک کو بغیر نقص بتائے اگر تو گاہک کو دکاندار کو معلوم ہی نہیں تھا جی بازو کا ڈبا پیک رکھی ہوئی ہے اور اندر دکاندار کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کمپنی سے پیک ہو کر آتی ہے اور کچھ نہ کچھ امکانات ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹوٹ پوٹ گئی ہو سکتا ہے کچھ اور ہو گیا ہو تو اولاد تو گاہک کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کر کے لے کر جائے ٹھیک ہے اور ایسا تھا کہ دکاندار کو بھی نہیں معلوم تھا اس نے دے دی تو ٹھیک ہے واپس وہ آس آئے گی یقینی طور پر واپس آئے گی گاہک کا یہ حق ہے کہ وہ جب چیز ڈبہ کھولا اور خراب نکلی واپس لے کر آئے لیکن اگر دکاندار کو معلوم ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کا ایب ظاہر نہیں کر رہا تو یہ دھوکہ دینے کی ایک صورت ہے اور سامنے والے کو زر پہنچتا ہے واپس لے کر کو آنا کوئی آسان تھوڑی ہے واپس آنے کے لیے سو مشقتیں کرنا پڑے گا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا ٹائم نکالنا پڑے گا تو اگر دکاندار کو معلوم ہے اور پھر بھی اس نے نہیں بتایا تو یہ دھوکہ دہی کی صورت پائی گئی ہے اور دکاندار گناہ گار ہوگا اسے توبہ کرنی ہوگی اگلی کال دیجیے مفتی صاحب میں سوالی ہے کہ جس کمپنی میں میں بیوٹی کرتا وہاں پر مقررہ مقدار میں آٹھ تنہا سے کٹوتی ہوتی ہے مثلاً پانچ سو روپے تنہا سے اگر کٹوتی ہو رہی ہے تو پانچ سو کے ساتھ کمپنی دے رہی ہے تو یہ ہمیں سال کے بعد یا دو سال کے بعد نکلوانے پڑتے ہیں ابھی پوچھنا یہ تھا کہ جو کمپنی ہمیں اوپر سے دے رہی ہے پیسے کیا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں سود کے زمرے میں نہیں آتا اور سال دو سال بعد نہیں نکلوانے ہوتے یہ ایک پروویڈینٹ فنڈ کے طور پر جمع ہو رہی ہوتی ہے رقم اور کچھ رقم جو ہے وہ آپ کی کٹتی ہے اتنی ہی جو ہے وہ کمپنی ڈالتی ہے اور جب آپ نوکری چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تب یہ رقم آپ کے حوالے کی جاتی ہے یہ فی الوقت رائج قانون ہے تو کمپنی اصل میں باؤنڈ ہے قوانین ایسے ہیں حکومت کے کہ ملازمین کا جو جی پی فنڈ ہوگا جتنا ملازم کی تنخواہ سے کٹے گا اتنا ہی کمپنی بھی ملائے گی تو گویا کہ یہ سیلری ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ تو ہو گئی دو قسم کی رکوم ایک آپ کے تنخواہ سے کٹی ایک کمپنی نے ملائی اب یہ رقم جب بینک میں جاتی ہے تو اب تیسری قسم کی رقم بھی ایڈ ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے سود کی رقم وہ حلال نہیں ہے باقی جو دو قسم کی رقمیں ہیں یہ آپ کے لیے حلال ہیں ٹھیک اگلی کال دیجیے بھائی نے پیسے لیے ہم سے تقریبا چرنجا ہزار اس نے تیسرا حصہ مقرر کر لیا اس نے وہ حصہ نہیں دیا ہمیں پہلے, پہلے دیتا رہا سال کے بعد میں نہیں دیا تین سال بعد ویسے اصل پیسے واپس دے دیے یا ہمارا صاف اللہ کی عدالت میں چلتا رہے گا اس نے سال نہیں کیا ٹھیک ہے جی روپے دیے تیسرا حصہ انکم کا تیسرا حصہ تے ہوا دیکھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصد طے کیا تھا انہوں نے رقم تو طے کی تھی نہیں تو کاروباری موڈ ہوا اب اگر نفع ہوا ہی نہیں تو وہ رقم نفع کیسے دے گا ٹھیک ہے تو وہ حساب کتاب دے اس بات کا پابند ہے آپ کے ساتھ بیٹھے اور اپنا پورا رجسٹر کھاتا کھول کے رکھے کہ کاروبار کے اندر یہ اونچ نیچ ہوئی ہے اور یہ اتار چڑھاؤ ہوا ہے اور اگر نفع ہوا ہے تو جتنا بھی نفع ہوا ہے اس میں آپ کا حصہ بنتا ہے وہ حساب کا بنے گا بالکل اور بروز قیامت جو ہے وہ دینا ہوگا یعنی اگر دنیا میں آپ سے معاف نہیں کروایا اور حق بن رہا تھا تو اس کو دینا ہوگا قیامت کے دن لیکن اگر ایسا ایسی صورتحال ہے کہ نفع ہوا ہی نہیں کاروبار لاس میں چلا گیا تو جو بھی نفع مقرر کیا جاتا ہے تناسب اور فیصد کے اعتبار سے بھی وہ اسی صورت میں ملتا ہے جب کاروبار میں نفع ہو اس لیے تو کہتے ہیں جو حلال تجارت ہوتی ہے جو مشترکہ کام حالات طریقے سے ہوتا ہے وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے جو سودی معاملہ ہوتا ہے اس میں نقصان کا سامنے والا ذمہ دار نہیں ہوتا اس کو وہ سود ہی دے رہا ہوتا ہے جس نے رقم لی ہوتی ہے اور سود حرام ہے کاروبار حلال ہے تو پہلے تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا حق نکلتا ہے یا نہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں اور اللہ تعالی کی عدالتیں نہیں ہوتی عدالت ہوتی ہے تو ایک ہی عدالت ہوگی بروز قیامت وہ قائم ہوگی بزم مشر ہوگا جہاں پر عدل ہوگا جہاں پر فضل بھی ہوگا جہاں پر جو ہے وہ حقوق العباد جو ہے بہرحال اس کا جواب دینا پڑے گا بندوں کو دینا پڑے گا اور صاحب حق جو ہے وہ اپنا حق وصول کرے گا اور اگر کسی موقع پر آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس کے پاس نہیں ہے نفع ہوا بھی تھا تو معاف کر دیں گے تو اس کی بھی فضولت ہے لیکن یہ آپ ثواب دیت پر منحصر ہے آپ کا حق ہے آپ اس کو جس طرح چاہیں جائز طریقے سے وصول کریں اگلی کال دیجیے صاحب کی بارگاہ میں سے میرا سوال ہے جانور ایک کسی کو دیتے ہیں ہم اس کی پرورش کرتا ہے اور پرورش کرنے کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس سیل ٹھیک ہے جی سوال تو میں سمجھ گیا ہوں خیر ٹھیک لیکن یہ سوال جو ہے وہ بارہ بیان ہو چکا ہے یہ طریقہ ہے کہ جانور کو جو ہے نا کسی کو دینا جانور بٹائی پر دینا بھی کہلاتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے کا جانور خرید رہے ہیں خریدنے سے پہلے اس کی آدھی رقم اس شخص کو دے دیں قرضے کے طور پر جس کو جانور دینے ہیں قرضے کے طور پر آپ نے رقم دے دی دو منٹ بعد اسے واپس لے لی کہ اچھا تم یہ رقم اگر دینا چاہو تو دے دو اس لیے کہ یہ رقم اور میری رقم مل کر ایک جانور خرید لیا جائے اب اس دونوں رقموں سے مل کر جانور خرید لیا جائے اور اس شخص کو دے دیا جائے اب اس سے جو بھی بچے وغیرہ ہو پیدا ہوں گے اس پر دونوں کا حق ہوگا اور اس جانور پر جو بھی مسارف آئیں گے گھاس وغیرہ جو بھی وہ کھائے گا تو اس کے جو مصارف ہیں وہ دونوں پر تقسیم ہوں یہ ناؤ ہو کہ صرف آہ آہ ایک شخص پر آئے دونوں پر نہ آئے یہ نہ ہو مسالے دونوں پر تقسیم ہو اور اس جانور کے جو بھی منافع ہیں اگر وہ دودھ دیتا ہے یا اس کے بچے ہوتے ہیں اس پر دونوں کا حق ہوگا ٹھیک ہے اگلی کول دیجیے ان کے ساتھ سے ہے کہ میں نے ایک مکان کرائے پہ لیا تھا ایڈوانس جانا دے کے تو اس کا کرایہ کم تھا ویسے تو وہ مکان ہے تقریباً چھ ہزار روپے کرایہ پہ اور میں نے ایڈوانس زیادہ دے کر وہ میں نے لیا تھا ایک ہزار میں تو یہ اس طرح صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں آپ خود بتا رہے ہیں کہ کرایہ کم اس لیے ہوا کہ آپ نے ایڈوانس زیادہ دیا تھا جو ایڈوانس کی رقم ہوتی ہے وہ قرضہ ہوتی ہے قرضے پر اس نے آپ کو ایک نفع دیا مارکیٹ ریٹ سے بہت کم کرایہ لیا ایک ہزار روپے میں کوئی مکانسویں کرایہ پہ ملتا ہے جو ٹھیا ہوتا ہے ٹھیلا ہوتا ہے وہ ایک ہزار روپے میں نہیں ملتا ٹھیلا جو چار پہوں والا ہوتا ہے وہ ایک ہزار میں نہیں ملے گا تو یہ کیسے مل سکتا ہے تو جو قرضہ اس نے آپ سے لیا ہے ایڈوانس کی صورت میں اس کی وجہ سے اس نے آپ کو نفع دیا ہے اور یہ معاملہ سودی معاملہ ہے جو آپ نے نفع اٹھایا یہ ناجائز طور پر اٹھایا اور جو اس نے رقم حاصل کی وہ بھی ناجائز طور پر حاصل کی اس معاہدے کو ختم کیا جائے آپ اپنا جو اضافی ایڈوانس ہے جو مارکیٹ سے ہٹ کر ہے وہ واپس لیں اور وہ آپ سے جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق ٹھیک اگلی کال دیجیے یعنی نیا معاہدہ ہوگا ان کا نیا معاہدہ ہوگا ٹھیک بعض لوگ باہر ملکوں سے الیکٹرونک سامان لاتے ہیں اور اس کا ڈیوٹی نہیں بھرتے سیٹنگ کر کے باہر نکال لیتے ہیں براہ کرم رہنمائی فرما ایسا کرنا ٹھیک ہے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے اب میں نے یہ سنا ہے کہ جی ایک شخص جو باہر سے آ رہا ہے وہ دو موبائل ساتھ لے کر آ سکتا ہے اگر وہ دو موبائل لے کر آ رہا ہے تو اس کی ڈوٹی نہیں بنتی قانون یہ کہتا ہے اسی طریقے سے کوئی اور آئٹم ایسے ہیں جس کے قانون اجازت دیتا ہے اگر اس مقدار میں کوئی لے کر آیا ہے تو بہرحال اس نے کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کیا ہے لیکن جب کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتا ہے اور یعنی کسی بھی لمحے وہ کسٹم آفیسر کہہ سکتا ہے کہ جناب تلاشی دیں آپ بیک کی اب تلاشی دیں اور چیز ایسی نکلی ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا تو یا تو وہ رشوت دے گا یا پھر وہ ڈیوٹی دے گا تو بہرحال خلاف قانون جب, کام جب کرنا پڑے گا تو سخت مراحل ہوں گے بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا پایا جائے گا تو قانون کے اندر رہ کر کام کرنا اور قانون کے خلاف کام کرنے میں فرق ہے اور خلاف قانون کام نہ کیا جائے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے پرائز بانڈ کے حوالے سے بنے جو شرح اقماعت ہیں وہ بتا دیں آیا یہ حلال ہے یا آرام ہے پرائز بانڈ ایک مال ہے جس طریقے سے اسٹامپ پیپر آپ خریدتے ہیں کوئی پچاس روپے کا ہوتا ہے کوئی دو سو کا کوئی پانچ سو کا ہوتا ہے پرائز بانڈ بھی اسی طرح ایک مال ہے گورنمنٹ نے جاری کیا ہوا ہے اس کی مالی حیثیت ہے اور اس کی مالی حیثیت مقبول ہے لوگ اس کو اس کا لین دین کرتے ہیں تو پرائز بانڈ خود حلال ہوا اس کا بیچنا اس کا خریدنا حلال ہوا اگر اس پر نفع نکل آتا ہے تو وہ نفع اور پرائز اور انعام جو ہے وہ بھی حلال ہے لیکن حال ہی میں جو پریمیم پرائز بانڈ نکالا گیا ہے یا پریمیم بانڈ نکالا گیا ہے وہ خالصتاً سودی نظام کے اوپر ہے وہ حلال نہیں ہے ٹھیک نہ ہی اس کا نفع حلال ہوگا پریمیم بانڈ کا اگلی کال دیجیے کام تجارت میرا سوال ہے ایک چیز قبضے میں ہے ہی نہیں اور آگے ڈیل کر لینا سودا کر لینا تو کیا اس کا کرنا جائز ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جب سودا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مال کوئی اپنے بغل میں لے کر نہیں جاتا پہلے تو جنہ سوال کہنے جو سوال کے جو ابہام تھا وہ میں دور کر دوں کہ سودا کرتے وقت مال پاس ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک مثال کے طور پر آپ نے کوئی مال خریدا ٹھیک ہے خریدنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ قبضہ کر لیا وہ بے شک آپ کو گودام میں رکھا ہوا ہے یا آپ نے کسی کے پاس رکھوایا ہوا ہے آپ کا ایک دفعہ اس پر قبضہ ثابت ہو گیا ٹھیک تو آپ آگے خریداری کر سکتے ہیں اس مال کو بیچ سکتے ہیں وقت خریداری آپ کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس مال پر خریداری سے پہلے آپ کا قبضہ ثابت ہو چکا ہوئی ضروری ہے اگلی کال دیجیے محمد انور اطاری پنجاب کے شہر بورے والا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی پر ہے قرض اور جن کا قرضہ دینا ہے وہ ہو گئے ہیں ان کے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ہے اب وہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی وہ کیسے ادا کریں گے ٹھیک ہے جی اصل میں جو ورثہ بنتے ہیں کیونکہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو مال ہے وہ ترقی میں چلا جاتا ہے ٹھیک تو جو ان کے پاس قرضہ تھا وہ مال مالویہ ورثہ کا ہو گیا میت کا اب نہیں رہا صرف خاندان پر ہی جو ہے وہ مشتمل نہیں ہوتا آ, ترکہ ترکے کی جو اہلیت ہوتی ہے ترکا جو لینے والے ہوتے ہیں صرف خاندان کے لوگ نہیں ہوتے بھی خاندان کس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا بیٹی ہوں پوتا پوتی نواسے ہوں یہ خاندان کہا جاتا ہے لیکن جو ترکے کے مستحقین ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے ٹھیک ہے پہلے مرحلے پر سابق فرائض ہیں اساب فرائز کے اندر زیادہ تر وہی رشتے دار ہیں جن کو ہم خاندان کہتے ہیں دوسرے مرحلے پر اسبات ہیں اصبات کے اندر جو ہے نا وہ چچا بھی آ جائیں گے چچاؤں کے بیٹے بھی آ جائیں گے ان کی اولادے بھی آ جائیں گی تیسرے مرحلے پر زبیل ارحام ہے وہ بہت دور کے رشتے دار آ جائیں گے تو آپ سب سے پہلے تو جائیں کسی مفتی کے پاس اور جا کر کہیں کہ کچھ پیسے ہیں جو جس کا ترکہ بنانا ہے وہ پوچھے کون کون سے رشتے دار زندہ ہیں تو پھر آپ گنوانا شروع کریں تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اصحاب فرائض میں سے بھی کوئی نہیں ہے اسبات میں سے بھی کوئی نہیں ہے زویل ارحم میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ مرلہ آئے گا جو آخری مرلہ کہلاتا ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ بیت المال کی طرف جائے گی یا جو بر کے کام ہے اس کی طرف جائے گی نیکی کے کام جو اس کی طرف جائے گی لیکن اس سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس کس رشتہ دار کو آپ نے تلاش کرنا ہے اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ فلاں رشتہ دار اس کا مستحق ہے تو آپ نے اگر یہ مستحق زکاط کو رقم دے دی تو آپ تو بری ذمان ہوں گے برسا میں سے جو بھی زندہ ہوگا اس تک یہ رقم پہنچانا ضروری ہے اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہوگا اس رقم کا کون کون اہل بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو یوں ایک طرح سے ترقی کا بھی مسئلہ بن رہا ہے تو یہ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے وہیں پہ مسئلے کا حل ہوگا اگلی کال میرا نام شہزاد ہے اور میں گولڈ کا کام کرتا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اور شریعت کے مطابق کتنے پرسینٹ پروفٹ لینا چاہیے اور آج کل مہنگائی مطابق کتنے پرسینٹ پروفٹ لینا چاہیے ٹھیک ہے جی دیکھیے اسلام نے پرافٹ کی کوئی حد مقرر ہی نہیں کی ہے اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے دین فطرت ہے وہ ایسے قوانین بناتا ہے کہ جو قوانین انسان کی ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں بال فرض میروز بھائی اگر یہ قانون بن جاتا کہ دو پرسینٹ پرافٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے جیسے زکات کا ہے ایک مثال ہے زکات تو کیا الگ چیز ہے تو جس نے دکان لی ہوئی ہے ٹھیلا لگایا ہوا اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے اور جس نے دکان لی ہوئی ہے لاکھوں لاکھ کی हुँ. وہ تو پھر زیادہ میں مال بیچے گا نا جی تو کیسے فالو کرتا ہو نہیں ہو پاتا تو جو پروفٹ ہے اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی فریقین کے اوپر ہے کہ وہ جس ریٹ پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں کہ جناب یہ چیز آپ نے اتنے کی بیچنی اس سے زیادہ نہیں بیچنی یہاں اسے کو فالو کرنا ضروری ہے قوانین کو لیکن بقیہ معاملات میں یا قانون کوئی قانون خاموش ہو کچھ نہ کہتا ہو کچھ نہ کہنے کے بعد خاموش ہو تو وہاں جو ہے فریقین کی رضامندی پر ہوتا ہے کہ فریقین جو ہے وہ کس ریٹ پر بیچتے ہیں اب بنیان بیچنے کے بارے میں تو کوئی قانون نہیں ہے اتنا بیچنی اتنے کی نہیں بیچنی فریقین کی رضامندی پر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہزاروں چیزیں ایسی ہیں لیکن سینکڑوں چیزیں ایسی بھی ہیں جس کے گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں تو لیکن اخلاقی تقاضے یہ ہیں کہ نفع کم رکھا جائے یعنی جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ نفع رکھا جائے کم از کم اور اگر مارکیٹ سے کم بھی آپ لیں گے تب بھی ایک برحال اس نیت سے کہ چلو کسی غریب کا بھلا ہو یا خیر خواہ ہو مسلمان کے ساتھ تو اس میں ثواب بھی ملے گا اگر یہ نیت رکھیں گے تو لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گاہک نیا آیا ہے تو چلو جی اس کو تو پتا ہی نہیں ہے جو مرضی کر لو ریٹ مقرر کر لو تو یہ ایک غیر اخلاقی بات کہلائے گی وہ نفع تو حلال ہوگا اس نفع کو حرام نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ایک غیر اخلاقی بات ہوگی تو نفے کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ مناسب قیمت پر اگر بیچیں گے تو وہ ایک گاہک جو ہے وہ چار بندوں کو جا کے بتائے گا کہ یہ بندہ بہت اچھا طریقے سے مال دیتا ہے آپ کے گاہک زیادہ آئیں گے آپ کا نفع ہوگا اگر آپ کسی ایک کو جو ہے وہ جس کو عرف عام میں کہتے ہیں چونا لگانا مہنگا مال بیچیں گے تو بہرحال وہ جا کے برائی کرے گا انگوش نمائی ہوگی لیکن بہرحال جو بتا کر نفع زیادہ لیتا ہے کہ میں اتنے کے دوں گا چنا لگانا تو نہیں کہیں گے اس کو نہ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی لوٹتا ہے لوٹ تو نہیں رہا وہ ٹھیک ہے وہ اوپن مارکیٹ میں بارگیننگ کر رہا ہے ایک اوپن طریقے سے کر رہا ہے آپ کی مرضی آپ خرید لیں نہیں مرضی تو اپنا خریدیں کسی اور دکان سے لے لیں تو یہ الفاظ استعمال نہ کیا جائیں لیکن یہ ہے کہ اخلاقی طور پر یہ کہ بہتر نہیں ہے ایسا کرنا ٹھیک ہے ہمارے سلسلے کا دورانیہ بھی مکمل ہوا انشاءاللہ شاء اللہ جل کل دوپہر ایک بجے آپ اس سلسلے کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے اور مدنی چینل کے لائیو فیس بک پیج پر بھی آپ اس کو کسی بھی وقت دوبارہ دیکھ سکتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم